کوئی سیاستی بننے کی کوشش کرے گا میں طوفان مچ جائے گا زندگی میں سسار جائے گا اس لیے ہم ہاں. send اپنی انتوں کو جاپ دلا رہے ہیں اور جو के पैदा हो मुसलमान जो कम पढ़े लिखे उन्होंने आती को कबूल कर लिया बहुत होगा इमें पता है जेल में आपको डलवा दे बहुत होगा जांच लिया है ए? رو اچھا اور موت سے ایک مرتبہ یہ شوق ہو کہ وہ نبی کا چہرے کا ملاقات کرے جنت کے اندر بیٹھنے کی اسے بیٹھنے کا موقع ملے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا جو جتنا زیادہ شاید ہم اس کے سفر کرتے ہوئے اور دل <سؤال> کی گہرائیوں سے شاید سے ہم دیکھتے ہو لگی پر اتنے میرے بھائیوں ندی کے ترک چاہیے چہرے ان کا ندی کی ملاقات چاہیے تو دن بھر میں جن اور ملے محرابے پر چلے